صورت و آیت نمبر اکتیس ستائیسیں پارے کا آغاز ہے قولا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فما خطبکم تمہارا کیا کام ہے تم کس کام کے لیے آئے ہو او حل اے بھیجے ہو یعنی اے فرشتوں تمہارا یہاں آنے کا اور کیا مقصد ہے تم نے حضرت اصحاق کی بشارت دی کہ اس کے علاوہ بھی اور کوئی تمہارا آنے کا مقصد ہے قلو و فرشتے بولے ان سلنا الا قومی مجرمین بے شک ہمیں مجرم قوم کی طرف بھیجا گیا جو بے حیائی اور بے شرمی کے کام کرتے ہیں یعنی حضرت لوت علیہ سلاط وسلام کی قوم میں جو کافر ہیں ان کی طرف ہمیں بھیجا گیا لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَاغَتَمْ مِنْ تِين تاکہ ہم پھینکیں ان پر گارے اور مٹی سے بنے ہوئے کنکر مصومتن وہ پتھر کے جو نشان زدہ ہیں جن پر ہر مرنے والے کا نام لکھا ہے اندہ غبی کا آپ کے رب کے پاس لل یہ پتھر یہ عذاب حد سے بڑھنے والوں کے لیے ہے اسلام نے جو حد مقرر کی انہیں حکم تھا کہ وہ نکاح کر سکتے ہیں جائز طور پر شادی کر سکتے ہیں مگر وہ حد سے بڑے اور وہ بے حیائی کا کام کرنے لگے فعق رجنا اس ہم نے نکال لیا بچا لیا من کان فیا من منینا اس بستی میں جتنے مومنین تھے انہیں ہم نے عذاب سے محفوظ رکھا فما وجدنا جدنا فی ہا من مینل بس ہم نے اس بستی میں صرف ایک ہی گھر مسلمانوں کا پایا پوری بستی میں ایک گھر تھا جو مسلمانوں کا تھا وہ حضرت لوت علیہ سلاۃ والسلام کا گھر ہے تو حضرت لوت علیہ سلاۃ والسلام اور آپ کی دونوں صاحب زادیاں ایک روایت کے مطابق ان تین افراد کے علاوہ پوری بستی میں کوئی مومن نہیں تھا سب آپ کے مخالف تھے ہم نے اس ایک گھر کے علاوہ کوئی گھر مسلمانوں کا نہ پایا وہ ترکنا آیت البین خوفون الآذاب العلیم اور ہم نے اس شہر میں نشانی باقی رکھی ان کے لیے جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں یہ نشانی ہم نے باقی رکھی ان لوگوں کے لیے جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں خوف کرتے ہیں اجڑے ہوئے مکانات ان کے باقی تھے جب قرآن کا نزول ہوا کچھ پتھر وہ موجود تھے کہ جن پر ایسی تحریر موجود تھی جس سے محسوس ہوتا تھا کہ یہ پتھر ہیں جو کافروں کو لگے ہیں کالا بدبودار پانی وہاں سے نکلتا تھا اس طرح کی علامتیں تھیں جو اس وقت بھی لوگوں کے لیے عبرت کا سامان تھیں اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ ایسے گناہوں سے اور بے حیائی کے کاموں سے بچیں جس سے یقیناً تباہی اور بربادی ہے وفی موسا اور موسا علیہ السلام کے واقع میں بھی ضرور نشانیاں ہیں از اور و فراؤن اب سلطان مبین جب ہم نے موسا علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا روشن واضح دلائل کے ساتھ فتح اللہ بھی تو فرعن اپنے لشکر سمیت پھر گیا وہ اس کے ماننے والوں اور اس کی فوج نے اور اس کے لشکر نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا وقال اور کال اور وہ فرعن بولا ساحرن او مجنون موسیٰ علیہ السلام کی طرف نسبت کر کے کہنے لگا یہ جادوگر ہیں یا مجنون ہے نوز بلّہ فخذ نہ ہو پس ہم نے فرعن کو پکڑ لیا وہ جنودہ ہو اور فرعن کے لشکر کو بھی پکڑ لیا فنا بز نا ہوں ہم نے انہیں سمندر میں غرق کر دیا وہ ہو اور جب ہم نے انہیں غرق کیا اس وقت وہ اپنے آپ کو ملامت کر رہا تھا فرعون افسوس کا اظہار کر رہا تھا کہ میں نے کیوں ایمان لانے سے انکار کیا وفی اور قوم عاد کے واقع میں بھی عبرت ہے حضرت حد علیہ السلات وسلام کی قوم از ارسل علیہ عقیمہ جب ہم نے ان پر خشک آندھی بھیجی جس میں کچھ بھی خیر و برکت نہ تھی یہ ہلاک کرنے والی ہوا تھی اور ہوا بھی کیسی تھی کہ وہ ہوا میں اس قدر گرمی تھی کہ جس سے وہ ہوا ٹچ ہوتی وہ ایسا اسے گلا سڑا دیتی جیسے صدیوں پرانی کوئی گلی سڑی ہوئی ہڈی ہو ماں تدرم انشعن ات علی جس چیز پر وہ ہوا گزرتی اللہ جا علط ہو کر رمیم تو وہ ہوا اسے گلی سڑی ہوئی چیز کی طرح کر کے چھوڑ دیتے وفی سمودا اور حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود میں بھی تمہارے لیے عبرت کی نشانیاں ہیں اذ قیل لهم جب ان سے کہا گیا تمتعو او حتین دنیا کے مزے اڑا لو ایک مخصوص وقت تک پھر ایک نہ ایک دن تم پر عذاب آئے گا اور ایک نہ ایک دن تمہیں مرنا ہے فعت امر رب پس انہوں نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی فتح سوئے قوتب بس انہیں ہولناک آواز نے پکڑ لیا اور ایسی خوفناک آواز تھی کہ وہ اسی لمحے ہلاک ہو گئے وہ ہوم جب وہ عذاب کی ہولناک آواز آئی تو اس وقت وہ اس منظر کو دیکھ رہے تھے اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے عذاب کو دیکھا لیکن اس وقت کی توبہ اور اس وقت قبول کرنا نجات کا باعث نہیں ہے سمست قورو من قیام پس وہ کھڑے بھی نہ ہو سکے جب اللہ کا عذاب آیا تو بھاگنا تو دور کی بات ہے اپنے مقام سے کھڑے بھی نہ ہو سکے وما کانو من اور وہ بدلہ نہ لے سکتے تھے وہ قومن وم من قبل اور نو علیہ السلام کی قوم اس سے پہلے اس قوم کو بھی ہم نے ہلاک کر دیا ان کا قوما قومن بے شک یہ لوگ نافرمان فرمان لوگ تھے گناہ کرنے والے تھے